بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا منولا تو قدیم الله رسولی و الله اللہ مومنو کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا سنتا جانتا ہے یا الذین لا فوق صوت نبی ولا تجح وجحو بالکل آمال کو آمال کم و لا لشرو اے اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو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 لهم و عظیم جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تخوے کے لیے آزما لیے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے اندی ن حجرات اکثرهم لا یعقلون جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں ولو انہم صبرو حتی تخرج علیہم لکان خیرا والله واللہ غفور الرحیم اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے یادین جا اکم فا سکم بنا بل فتح تیب قومم بجہ لط فتب فتس بخو علا فا التم مومنو اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو مبادا کے کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے وعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب الیکم الايمان وزينه في قلوبکم وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر ہیں اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا یہی لوگ راہِ ہدایت پر ہیں فضلاً من اللہ و نعمتاً واللہ علیم حکیم یعنی خدا کے فضل اور احسان سے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے وَإِن طائفتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بغت اقدما عَلَى فقل فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى الا امرہ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن نما فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا این اللہ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان... بین مومن تو آپس میں بھائی, بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے یا یو نسم سون خیورم آس ای خیورم منہ والا نس مس سکورل مزو بِئْسَ ولا بژل بَعْدَ سلسم وَمَنْ ایمانی يَتُبْ یتلا هُمُ مال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 با تجس سو ولا تجسولا باو اوب اہ د کل لم اص مئی تکری تم و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 بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وجعناكم شعوبا وقبا الى التعارف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 بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے وَرَسُولَهُ بکم و رسول أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا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 نمل مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ان سے کہو کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو اور خدا تو آسمانوں اور زمین کے سب چیزوں سے واقف ہے اور خدا ہر شئے کو جانتا ہے یَمُنْ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 بشرتے کہ تم سچے مسلمان ہو ان اللہ غیب واللہ بما بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے